اسرحمن ورحمۃ اللہ صحمد اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متوسط علیہ السّلام میں موجود تمام خران حیدانہ شہر میں موجود خران گرامی اور باقی تمام سامعم السلام وقت السلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب فیخ الد میں سے ہے باب نمبر 26 باب الحجر کے نام سے اور اس باب الحجر کا درس نمبر ایک ہے پہلا درس ہے تو باب الحجر ہجر کے معنی پابندی کے معنی میں ہے ہاں تو کچھ لوگوں کو شریعت شریعت میں اپنے مال میں کچھ لوگوں کو اور بھی چیزوں میں اس کو پابندی لگا دیتے ہیں اور ان میں تصرفات ان نہیں کر سکتے ہیں. زیادہ لوگوں کو مال میں تو ہجر کے معنی پابندی لگانا من کرنا تصروفات سے مختلف چیزوں میں اس کے بارے میں تو شماتے ہیں الجر ہجر کس کہتے ہیں تو اور من ہجر یعنی ماں کرنا تصرف فی المال. تصرف کرنا استعمال کرنا خلص کرنا مال میں والے ہے اور کسی کو کے اقوت میں آق، خرید و فروخت کسی کا احبا کرنا وقوع میں کسی کو ان کی جو ہے آخر میں معاملات میں اس میں جیسے خرید و فروغ بھی آتا ہے کسی کا احبا کرنا وقاف کرنا صدقہ دینا یہ سب جو ہے اس اقوت کے اندر آ جاتی ہے میں تصرف کرنا اور ہر طرح کے اقوت جو ہے اس سے معنی کرنا خوف انسان پہ کب ان چیزوں سے منع کرتے ہیں اس کے اسباب ہجر کیا اب مال ہے مال میں اور خود میں پابندی لگانے تصرب سے پابندی لگانے پر لگانے کے کی اسباب کیا اسباب ہے اس کے سوال بس ایک تو نابالغ ہونا بچپن ہونا نابالغ ہونا چھوٹا ہونا کم عمر ہونا دوسرا بال جنون پاگل پن پاگل ہونا وہ صفائی ہاں جی نادانی کم اکلی ہاں جی دوسرا بال پھلسو تنگ دستی ہاں تنگ دست ہونا ان کو کپ ان پر پابندی لگتی ہے وہ ابھی تفصیل پڑھیں گے ورق و غلام ورمرث بیمار اب پڑھیں گے بیمار پر جو ہے کب پابندی لگتی ہے اس کو کس چیز میں پابندی ہے کب پابندی ہے کس حد تک پابندی ہے تفصیلات ابھی پڑھیں گے ابھی اجمالی طور پر یہ چھ چیزیں جو ہے اسباب بنتی ہیں انسان کو مال میں تصرف کرنے پہ پابندی لگنے کے اسباب میں اور اقوت میں معاملات خرید فروغ وغیرہ حبا وغیرہ کے معاملات کرنے سے پابندی لگنے کے اسباب میں سے ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو سبب ہے شغر ہے تو اماں صغیر اماں جو ہے کا ممر ہونا نا والی بچہ اس کے لیکن پابندی ہے کب تک پابندی مندے بھائی امبے پاس چاہے این جرالے اس پر پابندی لگائے اس کو منع کرے پھر تصرب حاطم مالیہ مال میں تصرف کرنے سے اور کل اور ہر اس چیز میں مالا علی کو بے جو اس بچے کے لائق نہیں ہیں اس کے لیے اس کے شان کے لاگ نہیں اس کے لیے مناسب نہیں وہ اس کام کو کرنے کے قابل صلاحیت نہیں رکھتے جس وجہ سے لحاظ میں بلوگی اس کے بالغ نہ ہونے کی وجہ سے لہذا فائدہ بلاگر جب وہ بچہ اس کے عدم بلغت کی وجہ سے جن کاموں میں پابندی لگایا تھا جب وہ بالغ ہو جائیں تو نہ فسد وقوت ہو تو نافذ ہوگا اس کے اقود وہ جو بھی خرید و فروخی معاملات کریں گے صحبہ کے صدقات کی وہ سب نافذ ہوگا نافذ ہوگا اس کو اقوت اور عملہ جو پر عمل طرح ہوگا شرن وہ نافذ ہے وہ سارا متصارف جب بالغ ہو جائیں گے وہ متصارف ہوگا انہیں تصرف کر سکیں گے کہ ہم مال اپنے مال میں لیکن صرف بالغ ہونے کافی نہیں ہے مال میں تصرف کے لیے وقت نافذ ہونے کے لیے دوسری چاہتی ہے ان کا نہ رشید ہے اگر وہ رشید ہو رشید یعنی بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ نفع نقصان جس معاملات میں اقوت نے نفا نقصان کے پورا پورا اندراج رکھتا ہو صحیح سوچ بوجھ رکھتا ہو کم عقل نہ ہو بالغ ہے لیکن کم عقل ہے تو اس پر پابندی رہے گا بالغ ہونے کے ساتھ عقل مند ہے رشید ہے نفع نقصان سارا سمجھتا ہے ہاں جی تو اسی سر میں اس سے پابندی پھر مالمی تجربات سے اٹھ جاتی ہے پھر وہ آزاد ہے لہٰذا وہ رشید ہو ہاں جس سے نہرش کو پہنچا ہو یعنی بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ نفع نقصان کا پورا پورا ادراک رکھتا ہو اور برین وہ بری ہو بنا صفائی کم الرزی وہ کام اغلی جس کی نشانی یہ ہے یعنی وہ بیوقوفی سے کام اغلی سے جس کی علامات یہ ہے الفسکو کو وہ بےوقوف ہونے کی وجہ سے وہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے جس کو وجود کا وفظیل اور مال میں فضل خاشی کا شکار ہو جاتا ہے اور مال میں اصرا فضل خاشی وغیرہ کرتے ہیں اور مال کو جو ہے بہت کوڑی کے دام میں چیزوں کو بیچتے ہیں قیمتی چیزوں کو ہاں جی ضائع کرتے ہیں فضل جگہوں میں خرچ کرتے ہیں گناہ کی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں تو یہ اس کی صفی ہونے کی کم عقل اور بیوقوف ہونے کی علامت ہے تو پھر اس کو بالغ ہونے کے باوجود اگر وہ صفی ہے تو اس کو مال میں تصرف پہ پابندی رہے گا لیکن بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اگر رشید ہو گیا نفع نقصان میں پورا پورا ادراک رکھتا ہو تو پھر اس پر وہ مال میں اور وہ خود میں تصرف کی پابندی بالغ ہونے پر اٹھ جائے گا اب جو ہے بالغ ہونے کی نشانی کیا ہے فرماتے ہیں علامت ان بولوں بالغ ہونے کی نشانی کیا ہیں ایک تو آپتلام احتلام ہونا بے ذکر والنسا ہاں جی لڑکا مرت عورت دونوں کے لیے احترام ہونا ایک علامت دوسرا نبات تو شیر ہاں جی اگانا بال شیر الخشن ہاں جی سخت بال کا خوردرا سخت بال کا اگانا اللہ عنہ تو زیر ناو زیر ناف سخت بال کا اگانا یہ تو جو ہے بلوغت کی علامت ہے اس کے علاوہ وہ یم کن ممکن ہے البلوغ و بالغ نہ مرد لوگوں کا مینسنت عشرۂ صنعت بارہ سال سے لے کر علاقہ سے سے 15 تک تو اگر ایک بچہ ہے ہاں جی اس درمیان میں اگر بلوغت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو اس کو وہیں سے وہ مکلف ہے شرن تمام شرع عبادتوں کا لیکن 15 سال سال ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ علامتیں ظاہر ہو یا نہ ہو پھر عمر اس کا پورا ہو گیا پندرہ سال میں پھر وہاں سے وہ شرع اقامات کے مکمل پابند ہے اور عمر کے سے وہ بالغ شمار ہوگا ولی لون صاحب عورتوں کے لیے منتی سسل ہے نو سال تک لے کر لمس شرح نو سے لے کر پندرہ تھا تک اب ممکن ہے اس درمیان میں بالغ ہو جائے نو سال سے کم کبھی نہیں ہوگا اور ان کبھی یہی ہے اگر نو سال سے لے کر پندرہ سال کے بیچ میں بالغ ہوا تو اس کا علامات ظاہر ہوا تو وہیں سے شرع اقامات کے پابند ہیں اور اس پر اگر کوئی شرعی پابندی ہے تو وہ سب اٹھ جائے گا مالی تصرفات میں لیکن اگر 15 سال ہو جائیں اور یہ علامتیں ظاہر نہ ہو تو 15 سال ہونا بھی عمر بلوغت کی جو عمر کے لحاظ سے اب وہ بالغ شمار ہوگا اور شرعی احکامات کا وہ پابند ہوگا جب شرع احکامات کا پابند ہوگا تو اس سے وہ پابندیاں بھی اٹھ جائیں گی اب مالی تصربات کے حوالے سے تو یہ بلاغت کی نشانیاں ہاں جی اور سن کے لحاظ سے تو لہٰذا ابتداد بلوغت میں مرد اور عورت میں ابتداد میں فرق ہے انتہا دونوں کا ایک ہے انتہا دونوں کا پندرہ پندرہ سال ہے ہاں جی لیکن ابتدا مردوں کا بارہ سال سے اور خواتین کا نو سال سے بلاغات کا امکان ہے مردوں کا بارہ سال سے امکان ہے باقی پندرہ سال آخری ہیں اس میں اگر بلاغات کے نشانے ظاہر نہ بھی ہو جائیں کس کسی کسی جسمانی کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تو یہ شرن بالغ شمار ہوگا اس پر نما روزہ وغیرہ واجب ہو جائے گا ہولی اور وہ بچہ جو مہجور آلے ہیں جس پر مال میں تصرفات پر پابندی لگائیں تو پھر اس کی طرف سے مال میں اس, اس کے کاموں کو اس کے مال میں تصرف کون کرے گا فرماتے ہیں بچہ جو مہجوران بندی ہے مال میں تصربات پر تو کہا نا ولی ہو تو اس کا ولی اس کے سر پرس جائز تصرف ہی اس کو تصرف کا حق بھی کا مال ہے اس کے مال میں بھی تو بچے کا ولی جو ہے یا اس کا باپ ہے یا دادا لوکے باپ کی طرف کے دادا ہے نانا لو نہیں ہے دادا لوکے ماں بھی ولی نہیں ہے صرف باپ ہے یا دادا وغیرہ ہے تو اس کا ولی جو ہے جدید تصرف ہوگا ولی کو تصرف کا کہ اس کے مال میں بچے کے مال میں وہ سارے وقوع ہی اس کے دوسرے تمام اس بچے کی طرف سے جو بھی خرید و فرو معاملات کے عقت بنتے ہیں اس میں بھی وہ ولی جو ہے وہ یہ کام کرے گا اس کی طرف سے ہوگا لیکن ولی کے خیال یہ رہنا ہے ماں مصلاحت ہاں جی مصلاحات کو خیال رہنا ہے کہ کون سی جی چیز بیچیں تو وہ اس بچے کو فائدہ ہے کون سی جی چیز خریدیں تو اس کو فائدہ ہے ہاں جی اس کو کیا چیز دیں کیا چیز نہ دیں ان تمام مسالے کو دیکھ کر وہ اس کے مال میں تصرف کریں مال غفبت یعنی اس کے مسلحات کے ساتھ ساتھ ایسا معاملات کریں جو قابل رشک ہو قابل رشک جو ہے جو ہے کو دیکھ کر جو ہے وہ خرید و فروخت کریں وہ حفظ اور اس کے مال کے حفاظت کو بھی دیکھ کر کس چیز میں بیچنے میں حفاظت ہے یا خریدنے میں حفاظت ہے ہاں جی اسی کو دیکھ کر وہ یا خریدیں گے یا بیچیں گے یا معاملات کریں گے وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے تمام مسالے کو دے کر جو ہے وہ ولی اس بچے کی طرف سے خرید و فروخت کریں گے اس کے مال کو بیچنا ہو خریدنا ہو ہیبا کرنا ہو ہاں جیسے آج کل جو کچھ تصرفات کرنا ہے وہ اس ولی کو جے بچہ خود تو نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کو مال میں تصرف کا حق نہیں ہے اب بچے پر ولایت اور کا حق کس کو ہے نابالغ بچے کے مدد ولایت تو بچے پر ولایت کے اختیار ولاد جو ہے اس کے مال میں تصرف کا حق جو ہے اطافی منحاصر اعتماد حاصل اللّہ باپ پہ اگر باپ زندہ ہے تو باپ ہی اس کا ولی ہے ولجد اور دادا ہے کون سے دادا جو کہ جد دل آبوی چونکہ عربی زبان میں نانا کو بھی جد بولتے ہیں دادا کو بھی جد بولتے ہیں اس لیے یہاں قرما جد دل آبوبی یعنی باپ کی طرف سے جو دادا جو جد ہے تو دوسرے اردو اسلام میں دادا یعنی ہمارے بتی میں دونوں کو اپو بولتے ہیں عربی میں بھی دونوں کو جد بولتے ہیں لیکن اردو میں فرق ہے دادا اور نانا تو یہاں دادا مراد ہیں دادا کو یہ ولایت حاصل ہے جو کہ باپ کا باپ ہے تو ولاد منحصر ہے باپ میں اللہ والجد وجت اور باپ کی طرف سے جو جد ہے یعنی دادا کو حاصل ہیں وہ ان الگات یہ دادا جتنا اوپر کو چلے جائیں یعنی باپ باپ کے باپ کو ہم دادا بولیں گے اس دادا کے باپ کو پر دادا بولیں گے اس پر دادا کے باپ وہی سر جتنا اوپر کو چلے جائیں ان سب کو ولات حاصل اگر وہ زندہ ہو تو لیکن جو ہے ولا ولایات کوئی دارے میں پر سر کا حق نہیں ہے لغیر امام باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور کو بنا لکھوت ہے جو اس کی جیسے وہ کون ہے جو ہے جیسے بائی حضرات بنا لکھوتیں بائی حضرات کو فلام چاچا کو فل ام امام کو وہ شاعر آکار اس کے علاوہ دوسرے تمام رشتے کو ان میں سے کوئی کو بھی اس کا ولی نہیں ہے ہاں وہ وسیع بن سکتے ہیں باپ یا دادے میں سے کسی کو وسیعت کریں تو وہ سرپرست بن سکتے ہیں لیکن دائرے رشتہ دینی ہے لوگ وسیع ولی نہیں ہیں خوب اگر باپ اور دادا نہ ہو تو کیا کریں گے اس کی ولایت کون کرے گا اس کی مال کی حفاظت والی فروغ کون کرے گا وہاں فو دماغ باپ دادا دونوں نہ ہونے کی صورت میں پھلوسی ہو تو باپ دادا جس کو وصیت کریں گے وہ اس کے مال میں تصرف کریں گے الوسیع جائز و تو وسیع جس کو باپ دادا وصیت کریں گے وہ اس کے لیے جائز سے تصرفات کرنا فی عمور اس مالیہ اس کے مالی کاموں میں بغیر اس کے علاوہ دوسرے کاموں جو بھی باندھنا ہے ان سب میں وسی کو اختیار ہوگا وہ ماں بھاگلی ہے باپ بھی نہیں دادا بھی نہیں وسی وسیع نہ ہو تو وسیع بھی بھاقت ہو تو پھر الحاکم شرع پھر تو جو ہے حاکم شرعی جو ہے شرع حاکم اس کا ولی ہوگا حاکم شریع جو ہے اس بچے کا ولی ہوگا سرپرست ہوگا وہ اس کے مال کی حفاظت کریں گے نگرانی کریں گے خرید فروخت جو بھی کریں گے اس بچے کے فائدے کو مصلاحات کو دیکھا کریں گے حاکم اسلامی کون ہے وہ اولعالعالم الحاکم شریف و عالمِ العامل جو دین پر عمل کرنے والا ہے المتدین الزیق و دیندار ہستی ہیں یغ بالحق جو حق کے ساتھ حکم کرتا ہے جب بھی لوگوں کے مسائل میں حکم کرتا ہے جھگڑوں میں فیصلہ کرتے ہیں قضاوت کرتے ہیں ہمیشہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں یہ بالحق حق کے ساتھ حکم کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں بین المسلم مسلمانوں کے درمیان اور وہ نہ کوئی رشوت لیتا ہے اور نہ کوئی کسی کے سفارش مانتا ہے ہاں جی وہ اس کے جو بھی فیصلے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں ہوگا اور اس میں کسی قسم کی و رعایت ہاں جی کسی دباؤ میں نہیں آئے گا کسی جو ہے سفارش کا شکار نہیں ہوگا ہاں سفارش کی بنیاد پر فیصلے نہیں کریں گے ہاں جی رشوت کو لے کر کسی بھی مسئلہ کا شکار نہیں ہوگا بلکہ دین جو حکم کرتا ہے وہی وہ کرے گا تو اسی شخص کو حاکمی شريف بولتا ہے ہاں جی حاکم شعر وہ ہے العامل عمل کرنے والا عالم علم, علم کے ساتھ ساتھ علم بھی رکھتا ہے عمل بھی کرتا ہے دیندارمترین دیندار بھی ہیں سابق ہوا فردگار ہیں اور یہ الجی وہ دیندار عالم عامل جو حکم کرتا ہے بلحاق حق کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان آفرمات والا یوں جدو نہیں پایا جاتا حاکم ان اس طرح کے عالم ہاں عالم عامل متدین شغذ جو ہمیشہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو ایسا بندھن نہیں ملتا ہے معاشرے میں اللہ نادن مگر شاذ الٰ دن فرماتی اسی وجہ سے فاختہ اسی وجہ سے دین جو ہے عملاً نافذ ہو نہیں ہو پایا ہاں دین مختلف ہوگا دین کے کما یعنی دین پر عملاً دین عمل نافذ نہیں ہو سکا کیونکہ جو ہے دین پر جو فیصلہ کرنے والے ہیں فاضی اور حاکم و سے میں سے کوئی جو ہے وہ ریشول لے کر فیصلہ کرتے ہیں کوئی کسی کے سواج میں آ کر فیصلہ کرتے ہیں کوئی پریشر میں آ کر فیصلہ کرتے ہیں کوئی دباؤ میں آ کر فیصلہ کرتے ہیں اور عادل انصاف کے ساتھ ہاں جی ہفتہ فیصلہ کرنے والے یقینا ہر دور میں کم ہیں اور ابھی بھی کم ہیں علام سب کو دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی کے تو یہ